السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعده فعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتحرك واستفاك على نساء العالمين صدق اللہ علی رسول کریم ولا ذالک من رب العالمین ان اللہ يصلون على النبی یا اللہ آمنوا صلو علیہ تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد بےآ کل میرف الف, الف مردات کلا غا قَوْلِي فلان اور رب کرب العزت و وسلام على و والحمد للہ رب العالمين مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا علی حبیدی کا خیر لخلق کل رمی هو الحبید اللہی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مبتہلی محمد سید القون مبسکلی والفريقين من عرب من عجمی سمردہ عن عبی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذر اللہ کریم کی حمد و سنہ اور حضور نبی اکرمر صلی اللہ وبارک وسلم کی ذات حبی تم تو اسلام آپ کی تعریف تو توشی کے بعد درس قرآن قریم کے سلسلہ میں ترجمہ و تفسیر قرآن قریم کے سلسلہ میں آج ہم قرآن اور ہم پروگرام میں سورہ عالم عمران کی آیت نمبر بیالیس سے ترجنا ابت القرآن شروع کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا حضرت مریم رضی اللہ و تعالی تعالیٰ علیہ صلا و تسلیم تو رب کریم نے ارشاد فرمایا و اب قالت الملائی کا تو اور جفرشتوں نے کہا یا مریم و اے مریم ان اللہ حصفا کے و ترا کے بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے خوب پاک ستھر بنا دیا وصطف نساء العالمین اور سارے جہان کی عورتوں سے تجھے رب کریم نے پسند کیا حضرت سلیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کچھ پیچھے گجے ان کی فضیلتوں میں سے اس آیت کریمہ میں بھی رب کریم نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا یہ کیے کہ رب کریم نے ان کو چن لیا استفا کیا ان کو پاک کیا اور اس وقت کے تمام جہان کی عورتوں سے ان کو فضیلت عطا فرمائی حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ دنیا کی افسر ترین عورتوں میں سے حضرت مریم ایک ہیں حضرت سیدہ آسیہ حضرت سیدہ مریم حضرت سیدہ خدیجہ تلقرہ حضرت السد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں میں کون افضل ہے اسم علماء کا اختلاف سب سے بڑھ کر بات علماء نے کہا کہ حضرت صحیح فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد نے کہا سعید عائشہ صدیقہ عربی اللہ تعالی عنہ بہرحال ان پانچ عورتوں یعنی دنیا کی جو افضل ترین عورتیں ہیں ان میں حضرت سیدہ مریم اور عربی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جلہ مجد کریم نے ان میں شریف فرمایا ان کی پاک بازی ان کی تہارت رب کریم نے قرآن کریم نے بیان کیا کہ جن کی تہارت رب کریم خود اپنی کتاب میں بیان کرے ان کی کتنی فضیلت ہوگی اور ارشاد فرمایا حضرت تو مریم ربی اللہ تعالی انہا کو یا مریم اے مریم اکمتی ل کے اپنے رب کے سامنے کڑی ہو جا ادب کے ساتھ اس کے حضور کڑی ہو سیدھا مریم ربی اللہ تعالی عنہ ویسے ہی رب کی عبادت گزار بندی تھی لیکن جب رب کریم کا یہ حکم ہوا تو آپ اتنا کھڑی ہوئی رب کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کے مبارک پاؤں ورم کر گئے ان سے خون جاری ہو گیا رب کریم کی بارگاہ میں زیادہ قیام کرنا قنوت کے ساتھ رقوب للہ قان اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ فراہ واسدی اور سجدہ کر وارکاہی اور رکوع کر مار را ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز کی تربیت دی جا رہی ہے سجد بالخصوص سعید و رقوع کی تربیت دی جا رہی ہے اے مریم رب کریم نے جب تجھ پہ اتنا کرم کیا تو اب تیرا حق بنتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے قیام کر رکوع کر سدا کر اپنے رب کی عبادت کر رب کریم کے جو بندے ہیں جب ان پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں تو ان کا شکر ادا کرتے ہیں زیادہ عبادت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری ساری رات جانتے تو سید عائشہ صلی کا ربی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا آپ رب کریم کے محبوب ہیں رب کریم نے آپ کے صدقے سے سب کے گناہوں کو معاف کیا تو آپ اتنا خزام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم ورم کر جاتے ہیں تو ارشاد فرمایا رب کریم نے جب مجھ پہ اتنا کرم کیا تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میرا حق بنتا ہے کہ میں رب کریم کی جتنا اس نے کرم کیا اتنی زیادہ میں عبادت کروں تو جب رب کریم کی نعمتیں ہوتی ہیں جب رب کریم کا کرم ہوتا ہے تو بندے کا حق بنتا ہے کہ رب کریم کے سامنے اس کا شکر ادا کرے اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو رب کے سامنے سیدا ادا کرے اس کے لیے رکوع ادا کرے یعنی نماز پڑھے یہ رب کے نعمتوں کے شکر کا انتہائی اچھا اور بہتر طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکا رہے رب کی ہر نعمت پسندہ کرے کتنے ہی ایسے اور یہ اکرام کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کے شکر کہ ہماری ترفی نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس شکرانے پہ دو نفل پڑتے ہیں پھر بالکل مجھے یہ نفل پڑھنے کی توجہ کتائی پھر اس کے شکرانے پہ دو نفل پڑھتے ہیں اور ساری رات رب کریم کا شکر ادا کرتے کرتے نوافل پڑھتے پڑھتے یز جاتی ہے آج کل عجیب طریقہ ہے جوں جو رب قریم نیندیں دیتا ہے کنتوں محاذ اللہ استف اللہ رب کریم سے دور ہوتے جاتے ہیں جوں جو رب کریم کی نیندیں ملتی ہیں رب کریم کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں جوں جو دولت پاس آتی ہے جوں جو اولاد ملتی ہے عزت ملتی ہے وقار بڑھتا ہے تو ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رب کی نعمت سمجھے تو رب کا شکر ادا کرے رب کا کرم سمجھے تو رب کے سامنے جھکے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علم یہ ہماری سوچ ہے اور ہم نے اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا بگنہ رب تو سب کا ہے نا تو سب پہ ہی رب کا کرم ہونا چاہیے تھا مجھ پہ کیوں زیادہ ویسے تو میں پڑھا لکھا زیادہ رہا ہوں میرے ہاتھ میں ہنر ہے اور میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جو لوگ نہیں جانتے علامہ ماشاءاللہ سب نے جتنے بھی گمراہ سب نے تقریبا یہی بات کی کہ جب حضرت سینا مساقلی اللہ قارون کے پاس گئے کہ اللہ نے تجھے دولت دیا ہے تو اس کا آتمی دا کر تو دولت دیتا رب دیتا تو, تجھے دیتا, تو تجھے دیتا تو اس کا نبی اپنے آپ کو کہلاتا ہے یا جو اس کی عبادت کرتے ان کو دیتا میرے پاس ایک علم ہے میرے پاس ایک کام ہے طریقہ ہے میرے پاس ہنر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے مل گیا آج آپ غور فکر کریں کہ ایک آدمی مزدور ہے جو سارا دن مزدوری کرتا ہے بوجھ اٹھاتا ہے اور ایک آدمی صرف کاغذ پیل لکیریں مارتا ہے نقشے بناتا ہے اس کی जो جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے اور مزدوروں بےچارا سینکڑوں میں اس کا سارا دن مزدوری کرتا ہے इतना میں اتنا بوجھ اٹھاتا ہے اب اس سے پوچھیے کہ تر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے اپنی کرسی پہ بیٹھا صرف کاغذ پہ چند نقشے بناتا ہے मारता مارتا ہے تیری تو لاکھوں میں ہے اور اس کی سینکڑوں میں تو یہ نہیں کہے گا کہ مجھ پہ رب کا کرم ہے وہ کہ یہ ان پڑھ ہے میں پڑھا لکھا ہوں میں نے ڈگری حاصل کی یہ اللہ ماشاء کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی مجھ پہ رب کریم کا کرم ہے میرے بھی دو ہاتھ ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہے میں بھی انسان ہوں وہ بھی انسان ہے لیکن رب کریم نے مجھ پہ کرم کیا مجھے لاکھوں میں کر دیا اور اس کو سینکڑوں بھی نہیں مل پا رہا ہے دن لگتا ہے دیا لگتی ہے تو پیسے ملتے ہیں نہیں تو نہیں تو اس لیے جو رب کے بندے ہیں جب رب کی نیمتوں کو دیکھتے ہیں ایک ایک نعمت کو دیکھتے ہیں تو رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب کریم کے سامنے جھکے رہتے ہیں جو جو رب کے قریب ہوتے ہیں آدمی جو, جو رب کریم کی نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرتا ہے تو رب کے بندوں کا بالخصوص اولیاء کا یہ طریقہ ہے جو جو رب کریم کرم کرتا ہے تو تو وہ ان میں آج بھی آتی جاتی ہے ان میں سے تکبر نکلتا جاتا ہے پھر وہ ان کو عبادت میں نزرت آتی ہے اور رب کریم کی عبادت نہ کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ اس ہلاک کو پا جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے رب کریم کی طرف سے ہے تو جب آدمی کسی نعمت والے کی نعمت کو پہچانتا ہے تو پھر اس کے سامنے نظریں خود بخود نیچی ہوتی ہیں تو ارشار سما جا رہا ہے کہ اے مریم تجھے رب کریم نے چن لیا تجھے پاکیزہ کر دیا پاہر کر دیا اور تجھے اور زمانے کی عورتوں سے سہولت دے دی تو اب کیا کر مریم تو رب کے سامنے قیام کیا کر رب کے سامنے سجدہ کیا کر رب کے سامنے رب کے لیے ترکی کیا کر یعنی رب کی عبادت کر جیسے رب نے تجھ پہ کرم کیا ایسے تو رب کا شکر ادا کر اور زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر اب یہ ساری چیزیں سبھیوں پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو چکی آقا کریم صلی اللہ تعالی بھی تشریف نہیں لائے انبیاء امبیا اسلام کے واقعات ارحت علیہ السلام صلیحصہ عہصہ علیہ الصلاۃ و تشریح تک ایک ایک نبی کی خبریں تو یہ ساری رب کریم نے اپنے محبوب کو ان کا علم عطا فرمایا اور اسی کی طرف اشارہ کرتے رب کریم کہتا اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم تمہیں بھری کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا اس کو لیکن یہ غیب ہے اب کئی لوگ کہتے ہیں رو جی جب ربی کرتا کر دیا تو پھر غیر کیسا رہا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کو ویب نہیں ہے چونکہ ذاتی ہے نہیں ہے اور جب اطار کیا گیا تو وہ غیر نہ رہا جب رب نے بتا دیا تو غیر نہ رہا تو اب ربر نے تو اس کو ویب ہی کہا ہے غیر کی خبر ہی کہا ہے اب یہ نہیں کہا کہ میں نے دے دیا تو غیر نہیں رہا اس لیے جب رب اتا فرماتا ہے تو پھر بھی اس کو وید ہی کہا جائے گا اب یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے تھا کہ مریم کے تو غیر نہیں کہا لیکن رب بھی کریم نے اس کو غیر کی خبر کہا تو کسی کے لیے وہ غیب نہ ہو مثلا جنت ہمارے لیے غائب ہے جہنم ہمارے لیے غائب ہے رب بذات خود ہمارے لیے ایک غیب ہے عقیدہ تو ہے لیکن رب کو اس طریقے سے جاننا جیسے ایک چیز کسی کو دیکھتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ایسے ہی قیامت غیب ہے لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی نے تو یہ سب دیکھا ان کے لیے نہیں ہمارے لیے تو وہ غیب ہے اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں ویب کا علم آتا فرمایا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے جیسا کیا گیا آئے گا اللہ جلّہ کریم نے ارشاد تھوڑا ماں کان اللہ ہو اللہ جلّہ مجد کریم کے لیے یہ زیبا نہیں ہے لیکل کمالا لگائی دے کہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے غیب کی اطلاع دے دے بلا اللہ یہ ترین رسول ہی میں لیکن اللہ اپنے رسولوں میں تو جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے تو اب رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کو تو نہیں ملتا ہاں جس پر رب کریم کا کرم ہو اس کو غیر کی اطلاع دیتا ہے غیر پر متدن فرما دیتا ہے تو اس لیے اور ہر نبی کو کچھ نہ کچھ غیر کا علم اطا فرمایا گیا ہر ولی کو کچھ نہ کچھ غیر کا علم اطا فرمایا گیا اور سارے نبیوں کا علم اکٹھا کیا جائے بلکہ ساری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علموں کے سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا تو اس لیے رب کریم نے اپنے محبوب کو غیر کا علم اطا فرمایا اور پھر وہ اس غیب کو غیر کی خبر ہی کہا دوسری جگہ ایک جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وہاں ہو وئی بے بیادی میرا یہ نبی گائے بتانے میں وکیل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اختلاف کیا ہے کہ رب کریم نے غیر دیا ذاتی غیر تو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو رب کریم نے اپنے محبوب کو دیا وہ کہتے ہیں کہ جو دے دیا بتائی تو غیر ہوتا ہی نہیں ہے اور ذاتی نبی کریم صلی سب والد ہم جانتے نہیں ہے تو یہ تیسرا غیر کون سا ہے جس کے بارے میں رب کریم نے اشار فرمائیے نبی غائب بتانے میں وکیل نہیں ہے جب ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو دیتے کہاں سے ہیں بتاتے کیسے ہیں اس کا مطلب رب کے دیئے ہوئے سے دیتے ہیں رب کے بتائے ہوئے سے بتاتے ہیں تو اس کو ہم غیر ہی کہیں گے اگر ایسے ہو کہ جی اب نبی کریم صلی اللہ تھا اس نے دیکھ لیا اب غیر نہ رہا یا نبی کریم کو خبر ہوگی غیر نہ رہا تو رب کے لیے رب پھر کون سا غائب ہے رب کریم نے تو ہر چیز سامنے بنائی ہے رب کریم نے خود ہی بنائی ہے تو کیوں کہتے ہیں رب کریم غیر جانتا ہے جب کہ رب نے خود بنایا اس لیے کہ وہ چیزیں ہم سے غائب ہیں اس لیے رب کریم نے اشارہ فرمایا میں غیب بھی جانتا ہوں شہادت بھی جانتا ہوں کے سامنے تو کوئی غیر نہیں سب شہادت ہے لیکن رب کریم نے ضالم الغب نے وہ شہادت کہا کہ وہ غیر بھی جانتا ہے اور سامنے کی چیز بھی جانتا ہے تو سامنے جو ہمارے سامنے رب کریم اس کو جانتا ہے جو ہم سے غیر ہے رب کریم اس کو جانتا ہے اس لیے رب کریم نے اشاہد کہ یہ غیر کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں فرماتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو خبریں تو ہیں لیکن اس کو غیب کی خبر نہیں یا غیب کا علم نہیں کہا جائے گا بعض بعضوقات کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ اطلاع دیتا ہے غیر کی غیر تو نہیں دیتا جیسا بھی میں نے آئی ٹو کی تلاوت کی ماں کان بہلی اطلاع کو جو کہتے دیکھو دیکھیں اطلاع دیتا ہے غیر تو نہ دیتا جیسے کہ پوچھے کہ بھائی یہ مسئلہ کہاں ہے تو میں کہوں بخاری شی میں بہاری کہاں ہے وہ میری لائبریری میں ہے تو کہ تم نے مجھے اطلاع دیا بہاری کہ بُہاری تو نہیں نہ دی تو ایسے رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے غیب نہیں دیا اب رب کریم کو تو علم میں غیب تھا ہے اور رب کریم کو پتا بھی تھا کہ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا ہے اس لیے رب کریم نے اس کا جواب بھی خود اشار دیا اشار عالم الغد فلاح یوگ ہیرو اللہ من تذا مل رسول عالم الغیب اللہ ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا تھوڑا بہت غیر تو اولیاء کو بھی دے دیتا ہے لیکن غیر پر مسلط نہیں کرتا اللہ نے تدا نے رسول مگر رسول جس کو چنا ہے اس کو اپنے غیر پر مسلط کر دیا ہے اب آزہارا یوگ ہیرو یہاں بھی کچھ ترجمہ کرنے والے جو ہیں قرآن کریم کا دربڑ کر جاتے ہیں رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ غیب یعنی کسی پر غیر زہر نہیں کرتا بلکہ غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا اب کسی پر غیر اظہار کرنا اور مانا ہے اور غیر پر ظاہر کرنا اور مانا ہے تو آج ہر یوظہروں کا مانا جو قرآن میں حدیث میں یا لغت عرب میں ہے وہ عام طور پہ مسلط ہونا غالب ہونا جیسا کہ لغت میں ہے ہوا یوظہر جو جو والا عادی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا اسی لیے رب کریم نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہوفلا حق یہ غلط دین کلے کہ رب کریم وہ ہے جس نے دین حق دے کے بھیجا اس نبی کو ہدایت دے کے بھیجا تاکہ سب ادیاار پر اس دین کو غالب کر دے تو قرآن کے لیے آ رہا ہے یوز کا مانا غالب ہے لوگ عرب میں بھی غالب ہے تو اس لیے اپنے دین پر اپنے غیر پر کسی کو غالب نہیں کرتا مسلط نہیں کرتا جب دشمن پر آدمی غالب ہو جاتا ہے مسلط ہو جاتا ہے تو سو عربی والے کہتے ہیں ہی وہ اپنے دشمن پر غالب آ گیا تربیشہ عالم الغیب اللہ ہے وہ اپنے گئے پر کسی کو مسلط نہیں کرتا اللہ میں نے پداب رسول مگر رسولوں کو اپنے غیر پر مسلط کرتا ہے تو اس لیے رب کریم نے جو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں غیر بتا رہا ہے کتنا کہا فرمایا یہ اللہ جانے یہ اللہ کا رسول لیکن ہمارے سامنے جو رد کریم نے ارشاد فرمایا وہ تو یہ ہے کہ محبوب جو جو بھی تو نہیں جانتا تھا میں نے سارے کا سارا تجھے عطاف فرما دیا وہ علامہ کا معلم تقن کا عالم وقان فضر اللہ عظیم محبوب جو جو تو نہیں جانتا تھا میں نے اپنا فضل عظیم کر کے تجھے اس کا علم عطا فرما دیا اور پھر قرآن وہ دے دیا کتاب ہی وہ دے دی جس میں کائنات کی ہر چیز وک اللہ شعی فی امام نبی رب کرین صاحب میں نے ساری کی ساری چیزیں امام مبین میں لکھ دی ہیں ہر چیز قرآن کئین میں مطلب دل نہ تیب یا نلیہ شاہی تذکرہ تو انہیں کہا کہ مہب میں تجھے وہ کتاب دی جس میں ہر شہ کا تذکرہ ہے کل شاہی ہر شہ کا روشن بیان ہے اور ان اقدار شاہت بولا یاد حسین اللہ کی کتابیں مبید کوئی خوش قطار چیز نہیں ہے جو ہم نے اس قرآن میں بیان نہیں کر دی تو کائنات کی ہر چیز قرآن میں اور قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازر ہوا قرآن اگر آقا نہیں جانیں گے تو کون جانے گا تو رب کریم نے قرآن کے ذریعے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیر قریب فرمایا اور اسی کا ذکر ان میں سے کچھ کا ذکر رب کریم یہاں بیان فرما رہے اب صحابہ کرام نبی اللہ تعالیٰ نے آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف غیر کی نسبت کیا کرتے تھے اور کتنی نفرت کیا کرتے تھے آئے لوگ کہتے ہیں چلو غیر تو مان لیتے ہیں لیکن ہو؟ جب تم کہتے ہیں کل نہیں لگ تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے تو دوست نمبر ایک تو یہ ہے جب کل کا لبر رب کی طرف منسوخ ہوگا تو وہ نامحدود ہوگا لیکن جب مخلوق کی طرف ہوگا تو اس کے معنی محدود ہوں گے صحابہ نے کل کا معنی کل غیر جو ہے آتا کریم صلی اللہ تعالی سمتلی استعمال کیا حدیث صحیح آئے کثیر میں اپنی تصویر میں اس کو صحیح کہا امام تبرانی نے وہ جم قبیر میں اور حضرت امام حاک نے مصرت امام حاکم مسترک سیان میں دو جگہ اس روز کو نقل کیا امام حارثہ بن حارث نے اپنی مسرب حارث میں اس کو نقل کیا امام حیثمی نے اس کی صنعت کو صحیح کہا کہ حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالی نے شادی وصول ہیں ایک دن یہ گلر رہتے تو سینا فروخت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا سواد میں نے سنا ہے کہ تیرے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے ہمیں بھی بتا تو حلت سواد اگنے کا منی میں ہندوستان میں تھا میں نے جین قابو کیا ہوا تھا جس سے میں کام لیا کرتا تھا تو ایک رات میں سو رہا تھا تو جن میرے پاس آیا اور جن نے آ کے کہا کہ اے سواد اگر تو دنیا آخر کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو جہاں مدینے چلا کہ اللہ کے محبوب آ گئے میں نے بات آئی گئی کر دی پھر دوسری بار آیا اور کہا سواد میں نے تو یہ پہلے بھی کہا تھا اگر دنیا آخر کی سعادتیں لینی ہے تو مدینے چلا جا اب پھر ایسے ہی ہو گیا پھر تیسری بار آیا تو کہا آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا جا میں تیری دوستی نبھا دو رہا ہوں تجہے خبر دے رہا ہوں کہ جا اللہ کے پیارے محبوب کے پاس چلا جا وہ کہتے ہیں میں ہندوستان سے چلا مدینہ طیبہ پہنچا کتنے مہینوں کا سفر طے کیا جب میں مدینہ پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ سم تعلق مسجد سے لے رہے تھے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا سوال کیا ہی اچھا ہوتا اگر پہلے دن جو تجھے جیب نے کہا تو اسی دن آ جاتا تو سبہانندہ کہاں مدینہ کہاں ہندوستان کہا اس کے جلد کی بات حضرت سوال نے سنا رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہوئے کہ یہ تو کوئی رب کا نبی ہی بتا سکتا ہے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے ارد کی آکا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ایک نعت بولوں آپ کی تعریف کروں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سنیں اجازت دی اب حضرت سوال نے جو وہاں ناد پڑی بہت لمبی ناد ہے بڑی پیاری ہے کہ شیر سبہ نندا کیا صحابہ کرام عقائد اور کیا ان کا چلا موضوع کے مطابق جو اس میں شیر ہے حضرت نے گواہی <تصفح> دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اے اقا اللہ نے آپ کو کلی غیب پر امین بنا کے بھیجا ہے اب عدیز ہے صحیح ہے آکا کے سامنے یہ الفاظ ہوئے آکا نے انعام دیا سواد قارم رضی اللہ تعالیٰ نے کو اگر اس عدیز کو مان لیا جائے تو کتنے اختلافی مسائل مٹ جاتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کو علم ہوتا تو خلا آخر بولے کیوں نہیں نبی کو علم ہوتا تو حضرت عائشہ پر الزام لگا تو بولے کیوں نہیں فلاں فلاں کام ہوا تو بولے کہ تو اس لیے میرے بھائی کہ وہ امین ہے امین وہ ہوتا ہے جو امانت میں خیالت نہ کرے یہ علم ہے اللہ کا محبوب کریم کے پاس امانت ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے تو بولتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں جان کریں گے چونکہ وقفے کا وقت ہو گیا ہے تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور پھر آپ کے تعریفوں فون جو ہیں وہ لیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بکشے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اب دوست اب آپ بہن بھائی ٹیلیفون کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ٹیلیفون کال سنے جا سکیں اور ان کا جواب دیا جا سکے ہمارے ساتھ ایک ٹیلیفون پہ ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں جی السلام علیکم الحمد للہ وعلیکم السلام و رحمتہ میں نیو نواز بول رہا ہوں جی کون صاحب ہیں آپ نئی نواز جی جی یہ تو ہمارا یہ ہے کہ علی قربانی جو آ رہی ہے گھر کا سربراہ ہے جیسے تو ہم لوگ یہاں سے جیسے کہنا چاہیے یعنی پیسے ہم لوگوں کو کہتا ہے تو کیا ہے کہ کو قربانی کرنی چاہیے یا جیسے ہم لوگ جتنے آئے ان کو کرنے چاہیے جی اور کچھ جی بس یہی شکریہ میرے بھائی مسئلہ قربانی کا ہے دیکھیں تو قربانی ہے جہاں آدمی کما رہا ہے وہاں قربانی کرے تو یہ سب سے اچھا ہے لیکن اگر اپنے گھر میں کرتا ہے تو اس کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے عام طور پہ ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے حالانکہ کمائی سارے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے گھر میں اگر بیوی بی صاحب نصاب ہے تو بیوی بی پر بھی واجب ہے خامد ہے تو خامد پر بھی واجب ہے اگر بچہ صاحبے نے صاحب نصاب ہے وہ علیحدہ کماتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پورے گھر سے ایک ہی کر دی جاتی ہے اور اگر کہ واجب ہو دوسروں پہ نہیں کی جاتی تو وہ گنا گار ہوتے ہیں ایک ہمارے عام طور پہ جو مسئلہ چلتا ہے قربانی میں وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے کر دیتے ہیں زندہ ہوں یا وات پا چکے ہوں ان کی طرف سے قربانی کرنی جائز لیکن اس پر اپنے پر تو واجب ہے والدین پہ واجب نہیں ہے تو پہلے اپنی کرے جس پہ واجب ہے دوبارہ اس کے بعد اگر والدین کے لیے کرے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے والدین کے لیے کرے پوری امت کی طرف سے کرے آ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرے چونکہ آکا کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ امت کی طرف سے, سے کرتے رہے امت کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ جل مجبور کریں گے تو فی کا فرمائی ہے تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بھی ادا کرے لیکن وہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس سوا سات سونا ہے اور اس کی وہ مالک ہے تو بیوی بی علیحدہ جو ہے وہ دے گی قربانی اور اگر اس کی مالک نہیں حامد ہی مالک ہے تو پھر خامد ہی دے گا جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر کہاں سے کراچی سے جی وسیم بول رہا سے میں جی حسین بھائی حکم جی میرے دو سوال تھے حج کے متعلق تھے جی جی میں نے سوال تو یہ تھا کہ میں حج ایک کران کرنا چاہتا ہوں نا جی تو اب مسئلہ یہ کہ جیسے میرا احام اگر جیسے میلہ ہو جائے تو میں دوسرا آرام جو گرا کھل ہوا ہے وہ ہو پہن سکتا ہوں اور نمبر دو سوال میرا یہ ہے کہ میرے داڑھی کے بال جو ہے نا بہت کافی گرتے ہیں को تو میں جب وہ کیا داڑھی کو को دھوتا ہوں داڑھی کو بھگوتا ہوں پانی سے اور زیادہ جی تو اس کے لیے میری کیا متعلق میں کتنے زیادہ بال کی میری گرتے ہیں اس دوران تو میں آرام کیا کس طرح منہ کو دوں اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کی جو چہرہ کی حدود یعنی کہ وہ ہے یہ بھی آتا نہیں آتا جی جی, جی, جی, جی شکریہ وسیم بھائی پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ احرام جو ہے وہ آپ بدل بھی سکتے ہیں اسی کو دوبارہ دھو کے بھی پہن سکتے ہیں دوسرا احرام جو ہے نیا یا دھویا ہوا وہ بھی پہن سکتے ہیں احرام آپ بدل سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بال گرتے ہیں تو اور مسئلہ گرائے نہ جائیں یعنی کنڈی نہ کی جائے جان بوجھ کے اتنا نہ کیا جائے کہ بال گرے اب عام طور پر زیادہ خلال کیا جاتا ہے لیکن احرام کی حالت میں اتنا زیادہ خلال نہ کیا جائے کہ جو اس سے بال گرتے ہیں اور اس کے باوجود اگر گرتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہدقہ جو ہے وہ بعد میں کاٹ لینا چاہیے لیکن اس میں دم وغیرہ نہیں ہوگا چہرے کی حد جو ہے دھونے کی پریشانی جہاں سے باہر شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ ہے چہرہ بشڑا اس کو دھونا جو ہے وہ وضو میں ضروری ہوتا ہے تو یہ وجوہ میں چیز ہے کی حد ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے جی آپ کی کم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میرا تو میں اظہر بول رہا ہوں ہاں جیسے ہاں جی حکم کیا شہر جی میں تو نہیں دیکھ رہا اچھا آپ مجھے دیکھ رہا ہیں میں نہیں دیکھ رہا جی میں آپ سے پڑھا ہوا ہوں زینت المساجد میں جی ماشاء اللہ سہن ازہ شاید آپ نے پہچانا ہو ابھی میں دیکھ بھائی کتنے آدمی پڑھے ہیں زینت مساجد تو سہارنند سے ہزاروں لوگ نکلے بلکہ کہاں سے کہاں پہنچے تو میں ماننا چاہتا ہوں میں پہلے آپ کو دیکھا تو بس آپ سے بات کرنے میں دل کر تھا جی تو ان شاء لکھا جو ہوگا ان شاء اللہ سے بات کر رہے ہیں جی بہت مہربانی آپ کا نام کیا ہے اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذرا سوچیے گا آپ کو یاد ہے شکریہ جناب شکریہ بہت مہربانی دعاؤں میں یاد رکھیں صرف اللہ حاجی صاحب کو اللہ محبوب کے سب کے ان کو زندگی عطا فرمائے جی السلام علیکم ہاں جی السّلام علیکم وعلیکم جناب وعلیکم صاحب کون سا بول رہے ہیں جی میں میر بٹ بات کر رہا ہوں آپ کا ریگولر کالر اچھا ماشاء اللہ جی جی اپنا محترم جی جی تین سوال تھے میرے ہاں جی ایک یہ جو زوال کا ملکہ کہتے ہیں اس ٹائم قبرستان نہیں جانا چاہیے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں اور دوسرا سنا عورتوں کا ممنوع ہے قبرستان جانا وہ مرتوں کو بے لباس نظر آتی ہے دو اور تیسرا میں دو سال پہلے الحمدللہ حج کر کے آیا تھا تو وہاں پہ میں نے قربانی کرنے کے بعد बाद کو رمی کرنے کے بعد پھر میں نے گھر آ کے چینجنگ کر کے کپڑے وغیرہ اور سیدھا بال اٹھانے کے لیے چلے گئے تو وہ سب کہہ رہے تھے آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا کیونکہ پہلے یہ کام کرنا تھا آخر پہ آپ جاتے تو بہرحال پھر میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو پھر سعودی حکومت نے اللہ کے گھر کے نزدیکی محلم بٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ میں ان کے پاس گیہوں سے پوچھا میرا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا ضمیر بلامت کرتا رہتا ہے اپنی اس کے بارے میں ڈال دیں جی شکریہ بادشاہ شکریہ ماشاء اللہ یہ آپ بھی چھ آدمی آپ کی بارہ کار جو ہے وہ مل جاتی ہے زوال کے وقت کبر پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں زوال کے وقت سجدہ کرنا منع ہے نماز پڑھنی منع ہے اس لحاظ سے قرآن پڑھنا منع ہے کہ کہیں اس وقت آئے تو سجدہ آ جائے تو ویسے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کا قبرستان جانے میں علماء کا کافی اختلاف ہے لیکن وہ تاخرین میں امام علیہ سنت نے سختی کے ساتھ عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا اور پھر آج کل جو قبرستان میں جو کچھ ہوتا ہے بے پردگی تو عام ہے لیکن قبرستان میں بھی ویسے ہی جاتی ہیں پھر عورت میں صبر کم ہوتا ہے عام طور پہ وہاں جا کے پھر ہوتی ہیں اور پھر دنیاوی باتیں بھی ہوتی ہیں تو آج کل تو بالکل منع ہی ہونا چاہیے پہلے اگر اختلاف بھی تھا تو آج زمانے کو دیکھتے ہوئے دور کو دیکھتے ہوئے منع ہی کہنا چاہیے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنا چاہیے باقی میرے بھائی وہ جیسے کا آپ نے بتایا وہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو چاہے کریں جیسے چاہے کریں وہ تو دین کو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے جو چاہو کرو جی ہو گیا ہو گیا, گیا نماز کا مسئلہ ہے روزے کا مسئلہ ہے عید کا مسئلہ ہے ایک ایک دن پہلے عید کرا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تو میرے بھائی دین دین ہے دین کے اپنے اصول ہیں آپ نے چونکہ ترتیب کو بدل دیا لہذا آپ پہ دم واجب ہے آپ وہاں پیسے بھیجیں چونکہ آپ کو علم نہیں تھا آپ اتنی دیر تک گنا گار ہوتے رہے وہاں پیسے بھیجیں حرم میں جو ہے وہ آپ کا دم جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر جس سے چاہے آدمی مسئلہ پوچھے عمر کرتے ہوئے کوئی طریقہ اچھا نہیں ہوتا آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص مستحد بنا ہوا ہے اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فتوح دے رہا ہے تو ترتیب بدل دی گئی امام مامی عالم ابو نفارت اللہ کے نزدیک یہ جو مناسب ہے ان کی ترتیب ہے ترتیب کے اگر الٹ دی جائے تو اس پہ دم واجب ہوگا اور آپ نے جیسا کیا اس پہ تو بالکل دم واجب ہے دم ادا کر دینا چاہیے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں جی جی کیا سوال ہے جناب اپنے ٹی کی بات کام کریں بس آپ کا تھوڑا اچھا لگتا ہے دیکھا جی شکریہ آپ کو سلام بس سے تو سلام ہی کرنی تھی جی ہلکا چلیں آپ کا شکریہ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے اگر وہاں مدینہ شریف جانا ہو تو سلام عرض کریں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ گاہ قطفہ میں تو آپ لوگ جو محبت کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے الحب اللہ بلب الف اللہ کے تحت آج جو محبت ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے بخاری شی میں ہے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو قیامت ہمیں کہ روز اللہ کے مجد کی اس کو اپنے عرص کے سائے کے نیچے بٹھائے گا جبکہ کوئی سایہ اور نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ آپ کو خوش رکھے اور دیگر دوست اب جتنے بھی محبت کرتے ہیں صرف دین کے ناطے آ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے ناطے سے جو محبت کرتے ہیں اللہ ان کی سب کی محبتیں قائم رکھیں اور ہمیں ان کے خیالات سے ان کے چاہنے سے زیادہ اللہ ہمارا ظاہر بات نیک کر کے ہمیں نیک بنائے جی السلام علیکم وعلیکم السلام و برکات جی ہاں کہاں سے بول رہے ہیں جی میں بہت صحیح میرا نام ہے سے بول رہا ہوں جی جی اس کا حوصلہ یہ تھا کہ تشریح کے کتنے دن ہیں اور قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں سلم کی حوصلہ مجھے بتایا جی دیکھیے میرے بھائی صحیح عزیز جو ہے سیاست میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاعر فرمایا میں نے تم کو نہی تو ان زیارت القبور فضورا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پس اب کیا کرو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہیں کرنا اب جمع کر سکتے ہو ذخیرہ کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے قربانی تو تین دن ہی ہے اور کوئی ایک بیس صحیح ہے نہیں ہے کہ آقا آئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایک بھی چوتھے دن قربانی کی ہو قربانی صرف تین دن ہے اصل قربانی پہلے دن ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے وہ دوسرے دن کرے اور جو اس وقت بھی نہ کر سکے تو تیسرے دن کرے اصل قربانی کا وقت ایک اور پہلا دن لیکن آ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کمال مہربانی کرتے ہوئے امت پہ شفقت کرتے ہوئے تین دن تک اس کو بڑھایا ہے اب آ, نیا ایک نا, جو دور ہے اس میں یعنی اختلاف ضرور کرنا ہے لوگوں نے آ, کوئی نئی بات کریں تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ یہ عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ چوتھے دن ہی قربانی چاہیے چوتھے دن کی کوئی ایک بھی ادیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے متلق کوئی ادیض صحیح نہیں چاہ سکتی تین دن قربانی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تین دن ہی کیا اور وہی سنت یام تشریف جو ہے وہ چار دن تک چلتے ہیں لیکن ایک ادیش یہ ہے کہ یام تشریف جو ہے اور یام زبہ ہے وہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہے لہذا قربانی صرف تین دن ہے اور تین دن ہی کرنی چاہیے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی لو مدھی پردیش بھارت سے محمد علیب بول رہا ہوں جی محمد علیب صاحب حکم جناب کیا سوال ہے مفتی صاحب ارض گزارش یہ ہے جی کہ ایک صاحب نے آج ایک سوال قائم کیا ہے فاتحہ کے متعلق جی فاتحہ میں مانا سوال فاطیہ جو نیا شاہدہ سامنے رکھ کے دی جاتی ہے جی تو یقین آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سردار مدینہ جو ہے کبھی اپنے سامنے رکھ کر ریاض ادا نہیں کی اچھا اس کے متعلق جو ہے جی فرمایا وہ بتائیے اضافہ جی شکریہ جی میرے بھائی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی اختلاف ہے نہیں ہے اصل تو ہے سال سواب کرنا بھائی جس کو یہ اعتراض ہے کہ آگے رکھ کے نہیں کرنا وہ پیچھے رکھ کے پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نئی بھی راقے پڑھنا چاہتا تھا تب بھی پڑھ کے بسے یہ سواپ کر رہا اصل ہے لیکن یہاں تک یہ ہے کہ آگے راقے پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مار سنت ہے بخاری شریف میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کہ کا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کے اس پہ پڑھا تھا امام پرموی نے اپنی شمائل میں اس روایت کو نقل کیا شمائل نبوی میں کہ جب بھی کوئی نیا پھل آتا یا نئی فصل آتی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر میں لاتے عدیہ پیش کرتے آکا اس پہ دعا فرماتے اور پہ تقسیم کرتے رب کریم کا حکم ہے کہ میرے محبوب جب خود من اموان ہم صدقہ محبوب ان کے مانوں سے تم صدقہ پکرو وا, اور, وا, ان کو پاک کرو علیہ ہند اور ان کے لیے دعا کرو ان سلا تک سکن اللہ ہم تیری دعا ان کے دلوں کا سکون ہے تو جب وہ صدقہ لاتے ہیں یا جب کچھ لاتے ہیں تو میرے آخر دعا کرتے ہیں اب دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دیکھیں کرنا تو رب کے لیے ہے لیکن آقا کی دعا آقا کی زبان پہ ان کا نام آتا ہے تو صحابہ خوش ہو جاتے ہیں رب کہتا ہے تیری دعا سے یہ خوش ہوتے ہیں محبوب تیرے کہنے سے یہ خوش ہوتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ باقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے الفی رضور دعا کر دیجئے تو اللہ جلام کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اللہ مصلی اللہ ابن ابی اوفا بھاری تعالیٰ ابن ابی اوفا پر رحم کر دے تو میرے بھائی جہاں تک اسال سواب ہے یہ تو متوطر یعنی احادیث ہے اور صحابہ اکرام اور تابعین چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا دل تو کرتا ہے کہ اس میں اتنی آدمی روایات پیش کرے تو یہ تو طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے اولیاء کا طریقہ ہے فرشتوں کا طریقہ ہے سال ثواب کرنا اور یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بھی تم کرو گے ثواب کرو گے تو مرنے والے کو پہنچے گا انشاءاللہ کسی دن وقت ملا تو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا بہت ساری احادیث اور آیات جو ہیں اس موضوع پہ انشاءاللہ آ... وقت ملا تو میں ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا باقی آگے لا کے پڑھنا یہ تو بے شمار احادیث اور بار کا جو سیاستہ میں بخاری میں مسلم میں ہیں اور جیسا میں نے کچھ عرض بھی کر دی انشاءاللہ اللہ وقت میں انشاءاللہ شاء بھی پیش کریں گے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں جی یو کے سے جی حکم جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں جی بالکل مجھے آ رہی ہے آپ حکم کریں یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے یہ جو علم ریب کو ذکر کیا ہے جی ہاں جی ہاں جی بولیے भाई तो بھائی تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ भी بحث कितने کتنے قسم ہوتی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہے میرے بھائی اب یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا آپ ایسا کریں میرے ونیر پڑ لے اس میں ساری چیزیں جو ہیں میر علی شاہ صاحب بولے رحمت اللہ تعالی عہرہ نے جو مناظر کیا تھا نا کنڈی پہ پھر میں گئے تھے تو اس میں انہوں نے ساری تفاسیر جو ہے لکھ دی ہے چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا میں ویسے ارد کر دیتا اور انشاءاللہ ابھی وقت چونکہ وہ آج پوری نہیں ہوئی ان ممکن ہے آئندہ پروگرام میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کر دوں تو وہاں میرے منیر میں یہ سارا چیز جو آپ نے سوال کیا نا تفصیل کے ساتھ لکھ لیا بڑا مزہ آئے گا اور بھی چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی جو پیر میرا سو گرم جائیں مناظرہ ہوا تھا انہوں نے یہی سوال کیا تھا اور جو تھا مخالف اس کا ساکت ہو گیا تھا جواب نہیں دے سکا تھا تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ السام جو ہمیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑے مزےدار وہ بات ہے اس کو ذرا پڑھ لینا چاہیے سب جو سو رہے ہیں وہ بھی اگر اس کو میرے ملین کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے آج کل تو آئی صاحب آپ کے اس کا مطلب جمع کام کر رہے جناب جی جنابانی دم دینی کیا دم دے دیکھ رہے جی اسے کے اتنا غلام کریں گے پورا مہینہ قربانی ہوں جی جی महीनों के कलवा नहीं कर सकते सदेकोट तो दूसरा हो कि मैं छोबी के अपने लिए मदद जी अपने मतलब कसों की तो तहसीफ या किसर से कर सकते अपने लिए जी जी अल्लाह समझ रहे शुक्रिया जी शुक्रिया अल्लाह आपको खुश रखें پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ پورا مہینہ قربانی وہ پورا سال میں کریں گے تو میرے بھائی ان کو کون پوچھ سکتا ہے قربانی تو وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں جا کے اکثر آدمی جو ہیں وہ ان کو سپرد کر دیتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانے والا مسئلہ میرے بھائی اپنے آتے کریں یا اپنے کسی ایسے آدمی کو دیں جو وقت پہ آپ کو فون کر کے بتائے کہ میں نے قربانی کر دی ہے تاکہ تب جو ہے وہ رہے وہ نہ ہو قربانی مہینے بعد ہو رہی ہے اور آدمی جو ہے وہ حاج کر کے واپس گھر آ چکا ہے تو وہ اس کو دم پڑ جائے گا لہذا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے کسی نوٹگر آدمی کو اس کے رقم ادا کریں اگر خود واچہ وہاں مسائل تو ہیں کہ وہاں خود جبہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک شری مسئلہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ آدمی کو تکلیف تو ہوگی اب حج کرنے جا رہا ہے تو یہ کہے کہ سارا کچھ میں اپنے کیمپوں میں بیٹھا رہا ٹینٹ میں بیٹھا رہا ہوں، دو ہجرے میں بیٹھا رہا ہوں تو سارا کچھ ادا ہو گیا تو میرے بھائی حج جو ہے یہ تو ہے ہی مشقت کا نام تو کچھ بھاگ دور کرے گا تو پھر حج قبول بھی ہوگا تو قربانی کے سوئیں ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی سستی بھرتے ہیں اور پھر قربانی اپنی ضائع کر دیتے ہیں دوسرے نمبر پر میرے بھائی ہر شخص نے اپنی اپنی ہی تیاری کرنی ہے دوسرے کی قبر کی کون تیاری کرتا ہے جی صاحب آہ, ہر شخص اپنی اپنی ہی تیاری کرتا ہے قبر حشر کی آہ, اس میں یہ طریقہ وہی آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو دین انہوں نے بتایا اس پہ عمل کرنا چاہیے حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے آہ, اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے حقوق کا ان کا خیال رکھنا چاہیے اس میں جو ہے قبر کی تیاری اچھی ہوتی ہے قبر کو روشن کرنا ہے تو آقا کریم پیدا کریں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی ہے یہ قبریں دھیری تھی میرے یہاں آ کے پڑھنے سے یہ روشن ہو گئی تو جو آقا پہ دھوپ بھیجے گا انشاءاللہ اس کی قبر جو ہے وہ نورانی ہوگی جی. اور پھر کیوں نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو جہاں آقا کے جلوے ہوں گے وہ قبر کیسے دھیرے رہ سکتی ہے ان حشر تک لہرائے کبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوتی جب طلاق رسول اللہ کی تو رسول کائنات جب تشویل آئیں گے تو اشرطہ ان شاء وہاں جو ہے وہ روشنی پھیلتی رہے گی نور جو ہے وہ پھیلتا رہے گا تو اس لیے ابھی ان کو خوش کرنا چاہیے راغی کرنا چاہیے ان پہ زیادہ سے زیادہ دور و چاہیے جی علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترم جی کرم اللہ والا جلال رہلال صلی اللہ علیہ سے جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں محترم میں جدہ سے بات کر رہا ہوں اصغر جی اصغر صاحب حکم حکم ہی سر گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ میری عمر آپ کو لگ جائے جی تو اس کے بارے میں آپ میرا وضاحت کروانے کہ یہ حقیقت ہے یا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے دیکھیں میرے بھائی عمر کیسے کسی کو لگے گی عمر تو جو لکھی ہوئی ہے ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے وہ عمر تو اتنی ہی رہے گی یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنی ہے آکا کی غلامی میں گزر جائے لمبی عمر لے کے کیا کرے گا کوئی یہ بھی ایک عجیب دعا ہوتی ہے اللہ تجھے لمبی عمر دے میری عمر بھی تجھے دے دے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے رب کریم نے جتنی دیر ہے آقا کی غلامی میں گزر جائے دینی اسلام پہ عمل کرتے ہوئے گزر جائے آقا کی ناطیں پرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جائے ایسے بات یہ زبانی طور پہ ہوتا ہے نا مجھے تجھے میری عمر لگ جائے جب وقت آتا ہے کبھی آزمائش کا تو عمر تو کیا اب دو گھنٹے بھی نہیں دینے کے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں ادھر دفن کرتے ادھر کرتے چلو جلدی چلو بھائی دنیا تو نہیں آئی کے ساتھ چلی جانی تو اس وقت پتا چلتا ہے عمرے دینے والوں کا جب قبر پہ جاتے ہیں کہ جہاں سی مران گے نال تیرے اج نوی بازیاں ہاریاں نے جڑے میں تک بھی سن دے اج اجن نوی باریاں ماریاں نے جدوار والے اڈ جا نار ادا ریاں نے محمد بوٹیا جگ سارا سچیاں میرے یاریاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے دنیا میں بھی اور قبر حشر میں بھی باقی سب دعائیں دیتے ہیں کوئی عمر چھوڑ کے ایک دن بھی نہیں دیتا دی اسلام علیکم سلام, کاری میرا جی السلام علیکم وعلیکم السلام قاج صاحب میں قاسم بہرا سعودی عربیہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب تین چار ماہ ادھر آئے ہوئے ہیں جی ان کو پشاب کی پرابلم ہے یعنی کہ قطرے نکلتے ہیں جی جی مومنٹ میں جی جی تو کیا وہ حج کر سکتے ہیں بیرے بھائی کیوں نہیں حج کر سکتے بیمار آدمی جو ہے وہ اگر تو واقعہ تن یعنی قطرے رکتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو وہ شری معذور ہیں آ, وہ ایک بار وجو کریں اور ایک نماز پڑھ لیا کریں اس میں جتنے بھی قطرے آئیں لیکن اگر کسی خاص موقع پہ قطرے آتے ہیں یعنی جب وہ رفائے حاجت کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی دیر بعد آتے ہیں یا کوئی زور لگاتے ہیں یا چلتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو تب آتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں نیچے یہ انڈرویر وغیرہ رکھے ہیں اور نماز کے وقت اس کو اتار لیا کریں اور آگے پیچھے اس کو پہن لیا کریں لیکن اگر مسلسل کوئی بھی بیماری ہو پیشاب کا سلسل بہت جیسے آپ نے کہا وہ ہے یا ہوا خارا ہونے کی ہے تو شی موزور جو ہوتا اس کے لیے ایک نماز یا جس نیت سے بھی وہ یعنی طواف کے لئے ایک وجو کر لے اب جب تک وہ طواف ختم نہیں کرے گا اس کا وجوہ قائم رہے گا قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے کی نیت سے وجوہ کر لے جب تک وہ قرآن کی تلاوت ہو ختم نہیں کرے گا جتنی اس میں کمی ہے تو اس وقت تک اس کا وہ وجو رہے گا تو ایسی حالت میں اگر ان کو وہ شری معذور ہیں تو حاضر کریں اور اگر کام آتے ہیں تو پھر بھی حاضر کریں لیکن تھوڑی سی احتیاط ہوگی کپڑے بدلنے پڑیں گے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں د آوا بول رہا ہوں جی لاہور سے جی جا راغا صاحب حکم جان سر میں نے میرے ایک ٹیچر تھے ان کا ایک جماعت ہے اسلامی جماعتی ہے وہ ان سے تعلق تھا تو میں نے ایک واقعہ قیام کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فان بن صاف جو ہے نا جی وہ بردل تھے اچھا یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھئے مجھے بھائی اصل میں واقع ہے جنگ کا جو عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عہد کی طرف نکلے تو عورتوں کو ایک حویلی نے اکٹھا کر دیا اور وہاں حضرت احسان صابت ربی اللہ تعالی عنہ کو پہرے دار بٹھا دیا جب وہاں کوئی کافر آیا تو عورتوں نے کہا حضرت احسان بن سابق ہو تو وہ آگے نہ بڑھے حضرت فیا ربی اللہ تعالیٰ حاقہ کہ ان صلی اللہ تعالیسم کی کف جان آگے بڑی اور انہوں نے وہاں سے ایک لکڑی پکڑ کے اس کافر کے تھر پہ ماری تو وہ جو ہے ہاں یعنی ہاں اس سے کچھ لوگ اخر کرتے ہیں کہ حضرت احسان جو تھے وہ بہت دل تھے حالانکہ ایک عربی میں کتاب لکھی گئی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے حضرت احسان بن سابق اللہ تعالیٰ مہادڑ آدمی تھے بزدل نہیں تھے ویسے ایک بات جو ہے وہ میں आज کروں کہ کسی کا بزدل ہونا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی में میں یا اس کی या میں یا اس کے تقرے میں کوئی आका آ جائے آتا کریم صلی اللہ تعالیسن سے پوچھا گیا کہ آکا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو میرے آکا نے شاپ ہو رہا ہے ہاں ہو سکتا ہے تو اس کی آتا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے ہماری مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یعنی بزدل کہہ دیا تو یہ کوئی اسلام سے خارج ہو گیا یہ ہر شخص کا ایک اپنا یعنی ایک طبیعت ہوتی ہے یا کہ کسی میں جڑت زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے کوئی بعض مقام پہ ڈس جاتا ہے کوئی ڈتا رہتا ہے تو یہ اگر ایسا کوئی روایت ہو بھی تو اس سے خاندان ثابت ربیع اللہ تعالیٰ نے ہو کہ شان میں قدر میں منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوگی وہ ایک جو ڈبے کریں گے ان کو شان عطا فرمائی صحابی رسول ہیں ناک خانے رسول ہیں تو وہ بری ہے اس لیے میرے بھائی کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا لیکن بچنا چاہیے عوام میں ایسی باتیں کرنے سے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, علیکم. والد صاحب کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں جی ڈاکٹر طارق بول رہا ہوں جی مسک سے جی جی جناب اور میرا سوال یہ ہے جی کہ عورتوں کے جو کرنے کا حکم ہے جی وہ ایکچولی کیا پڑتا ہے اسکارف پہننے کا حکم ہے پورا کرکے کا حکم ہے کیونکہ یہ اکثر کنفیوژن ہی ہے اور اس کا ذکر کیا واضح طور پر قرآن میں کسی جگہ میں ہے کہ کس قسم کا پردہ عورت کو کرنا چاہیے جی ڈاکٹر مسئلہ یہ ہے کہ پردے چورے کے پردے میں علماء کا استعلاف ہے بہت سارے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں چورے کا پردہ نہیں ہے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا بھی پردہ سوائے آنکھ کے عورت کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے عورت کو عورت عورت کا معنی ہی پردہ ہے عورت عربی میں پردے کو ہی کہتے ہیں اب چونکہ ماں کا اختلاف ہے لہٰذا اس میں سختی تو نہیں برتنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہو چونکہ اب قرآن حادیث تو بے شمار ہے جس میں یعنی ایسا ہے پردے کا حکم اور جس طریقے سے عورتیں باہر نکلتی تھیں اس وقت اور پھر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو کہا چونکہ وقت بہت کم ہوتا جاتا ہے اس لیے مجبوری میں انشاءاللہ اگلے وقت میں انشاءاللہ تفصیل سے جان کر لیے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال ہے میری امی کا انتخاب ہوتے دو مہینے ہو رہا میں ان کے حج بدل کرنا چاہ رہی ہوں کیا یہ سارے سواب کے لیے ایسے حج کریں جی حجے بدل حجے بدل تو زندہ کے لیے ہوتا ہے یہ تو آ, اگر انہوں نے ان پہ حج فرض تھا یا انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ ان کی طرف سے حجے بدل کریں بغیر نہ اسارے سواب کریے آپ اپنا حج کریں ان کو سواب تو چاہے ان کو پورے کا پورا سواب جو ہے وہ پہنچے گا اور آپ کو بھی پورے کا پورا ہوگا تو چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کوشش کریں گے بقیہ جن کے سوالات رہ گئے ہیں ان کو ان کے جوابات دے سکیں آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے خدا پھر سیمانہ اللہ اللہ و رسولوں کے حوالے دعا کریں اللہ محبوب کے سب کے سب بیماروں کو شفا تعملہ آج رات آفرمائیں